صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشاہدہ کیا تو آپ کو معلوم یہ ہوا کہ آپ کی مبارک جماعت کے ستر جاں بات اس دنیا سے جا عورتوں کے آنے کا مقصد کئی ایک, تھا ایک تو اس خطرناک خبر اور پریشان کن خبر کو سن کر کے انہیں اپنے گھروں میں قرار نہیں آیا سب سے زیادہ غم لوگوں کو کسی کا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا تھا اللہ علیہ وسلم ان تمام لوگوں کو دفن جو, دفن, جو دفن کرتے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ میں ان کی گواہ پر گواہ جیت اور ہار جو ہوتی ہے وہ دنیاوی قوت کی بنیاد پر نہیں ہوتی کامیابی کہاں سے ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سنا کے سیرت پر سلام نفلے سانو عطا سب ہے شراب پر سلام نفلے سانو عطا سب ہے شراب پر سلام مصيبة قد أصبتم قلتم قل هو من عند إن الله على كل شيء کل سب از نل ہی ولی علم بھلا جب تم پر مصیبت آئی تو تم چلے کہ یہ کہاں سے آ گئی حالانکہ اس سے دگنا صدمہ تم داخلوں کو پہنچا چکے ہو اے نبی آپ کہہ دیجیے کہ یہ مصیبت تمہاری اپنی ہی لائی ہوئی ہے بے شک اللہ ہر چیز کے اوپر قابل اور جس دن دونوں لشکروں میں مٹبھیڑ ہوئی اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اللہ کے حکم سے تھی اور اس لیے کہ اللہ مومنوں کو بھی دیکھ لے رحی... وصلاۃ وسلم رسول ہل کریمات حاضرین مجلس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلمت و نصیحت انیسویں قسط ابھی کچھ دیر میں شروع ہوا چاہتی ہے حاضرین اس سے پہلے ہم نے جنگ بدر اور جنگ عہد کا واقعہ تفصیل سے سنا تھا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ سے جنگ بدر کے بعد شکست اور حزیمت کے بعد کفار مکہ نے ایک اور جنگ کی تیاری شروع کر رکھی تھی پورے ساز و سامان کے ساتھ پورے ہتھیار کے ساتھ پوری تیاری کے ساتھ جنگ احد کے لیے تیاری ہوتی ہے جس کے اندر مختلف انداز میں تیاریاں ہوئی گھوڑ سوار تیار کیے گئے حتیہ کی خواتین کو بھی ابھارنے کے لیے تیار کیا گیا اور ادھر مسلمان جنگ احد کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور مار کا آرائی ہوتی ہے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پہلے خواب میں بتا دیا گیا دو تین خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے اور اس کی تعبیر بھی سامنے آئی جنگ جس کے اندر بہت سارے واقعات اور بہت سارے درس کی چیزیں موجود ہیں کہ جنگ وحد میں جس کے اندر مسلمانوں کے اندر ابتدائی فتح نصیب ہوتی ہے جیسا ہی جنگ کا مرحلہ ابتدائی مرحلہ ختم ہوا اور لوگ مال غنیمت جمع کرنے میں اکٹھا جمع ہو گئے اور اس میں مشغول ہو گئے ایک طرف تیر اندازوں کی ایک جماعت کو حضرت جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں تیر اندازوں کی جماعت وہاں پر موجود تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انہیں حکم تھا کہ تا حکم ثانی تم اس جگہ سے نہ چھوڑنا لیکن صحابہ کرام کی وہ جماعت نے دیکھا کہ جنگ ختم ہو چکی ہے لہذا حکم ختم ہو چکا ہے ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے انتظار کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی اسی چیز کو نظر انداز کرتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین مال غنیمت جمع کرنے میں شامل ہو جاتے ہیں اور ان کے امیر انہیں منع کرتے رہے لیکن انہوں نے نہ سنا جس کے نتیجے میں اس وقت تک جب تک خالد بن ولید ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کا جو پیچھا حصہ ہے مسلمانوں کی پیٹ کی طرف کا حصہ مکمل طور پر خالی ہو چکا ہے لہذا انہوں نے گھیرا کیا اور ہتھیاروں کے ساتھ حملہ آوروں کے ساتھ گھوڑ سواروں کے ساتھ مسلمانوں کے اوپر پیچھے سے حملہ کر دیا اور مسلمانوں پر ایسے موقع پر حملہ کیا جس موقع پر مسلمان مانے غنیمت جمع کرنے میں مشغول تھے مسلمان بے ہوش تھے مسلمان اس حملے سے بالکل ذہنی طور پر جسمانی طور پر نہ اور نہ تیار تھے ایسے موقع پر مسلمانوں پر حملہ ہوتا ہے اور اسی موقع پر شیطان کی آواز آتی ہے کہ تمہارے پیچھے دشمن اور ابھی کے مسلمان انہی کے مسلمان تھے اور مسلمانوں کے اندر جنگ کے میدان میں مسلمان اپنے آپ کو سمجھ نہ پائے لہذا پہلا حملہ مسلمانوں نے اپنے اوپر ہی کیا اپنے ساتھیوں پر کیا اپنے بھائیوں پر کیا اسی, اسی کے بعد فوری خالد بن ولید کا حملہ ہوتا ہے بہرحال ان سب چیزوں کو مسلمان برداشت نہ کر پائے اور سمل نہ کر پائے اور مسلمان جنہیں فتح نصیب ہوئی تھی ان کی فتح شکست میں تبدیل ہوتے ہوئے نظر آئی لہذا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی فرمانی کا نتیجہ یہ ہوا کتنا نقصان مسلمانوں کو اٹھانا پڑا جو تاریخ میں مسلمانوں کو نہ اٹھانا تھا لہذا مسلمانوں کے کئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا گیا حیث حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جنگ انہوں اسی جنگ میں شہید ہوتے ہیں اور یہی نہیں کہ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر شیطان کی طرف سے اڑا دی جاتی ہے اور مسلمان پزمردہ مسلمان پریشان حال کہ ہمارا قائد ہی نہ رہا ہمارا ہمارا امام ہی نہ رہا اب دنیا میں رہنے کا کیا فائدہ مسلمان نڈھال ہو جاتے ہیں مسلمان بے ہوشی کے عالم میں ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہ رہے بہرحال یہ ساری پریشانیوں کے باوجود اللہ رب العالمین نے پھر ہمت دی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ حیات رہنے کی اطلاع مسلمانوں کے درمیان آئی کہ مسلمانوں خوش رہو مسلمانوں ہوش میں آؤ کہ ابھی تمہارا نبی تمہارے درمیان موجود ہے بہرحال مسلمانوں کی ایک جماعت اکٹھا ہوتی ہے اسی دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندانے مبارک شہید ہوتے ہیں بہرحال یہ سارے واقعی کے بعد مسلمان اپنے آپ کو اور اپنے پیر جمانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور اس جنگ کے اندر ایک مسلمانوں کو پھر فتح نصیب ہوتی ہے تو حاضرین اس کا تفصیلی جائزہ ہم نے پچھلے درس میں لیا تھا اور اس کے بعد کے آنے والی جو چیزیں تھیں ان اللہ تفصیل کے ساتھ سنیں گے بلا کسی تاخیر میں اسات محترم فضیلت الشیخ مخصود الحسن فیضی حفی اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس درس کی اگلی کڑی کا آغاز فرمایا السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ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 فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضرالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي الصدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وحل من لسان يفقه عزیز ساتھیوں پیارے بھائیوں نبی کریم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا جو سلسلہ چل رہا تھا ہم اور آپ پچھلے درس میں یہاں تک پہنچے تھے غز احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو اول الفتح ہوتی ہے پھر معمولی سی کوتاہی کی بنیاد پر فتح شکست میں بدلتی ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پامردی اور آپ کے ارد گرد جو صحابہ موجود تھے ان کی بہادری نے دوبارہ آہستہ آہستہ جنگ کا رخ پھیر دیا اور کم سے کم ایسا ہوا کہ مسلمان ایک جگہ دوبارہ جمع ہونا شروع ہوئے تو جب کافروں نے دیکھا کہ ہم اپنے مقصد میں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے میں کامیاب نہیں ہیں اور انہیں بھی کافی تکلیف پہنچ چکی تھی اور آزما لیا تھا کہ اگر مسلمان دوبارہ اگر اکٹھا ہو گئے ایک جگہ اپنی سب کو منظم کر دیا تو پھر ہماری اب دوبارہ خیر نہیں ہے لہذا انہوں نے پسپائی اختیار کی اور میدان چھوڑ کر کے وہ بھاگ کھڑے ہوئے خود آف صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی اتنے تھک گئے تھے اور اس قدر انہیں غم کا غم لاحق ہوا تھا کہ اس کے بعد اب ان کے اندر بھی دوبارہ کافروں کا پیچھا کرنے کی طاقت یا ہمت نہیں رہی اس طریقے سے یہ جنگ یہاں پر ختم ہوئی جنگ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشاہدہ کیا تو آپ کو معلوم یہ ہوا کہ آپ کی مبارک جماعت کے ستر جاں بعد اس دنیا سے جا چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر بھی جو اڑائی گئی اور مسلمانوں کے امیں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 تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا تھا اور اس میں دوسرا بھی مقصد تھا کہ جو لوگ زخمی ہیں ان کی مرہم پٹی کی جائے جو لوگ جنہیں پانی چاہیے انہیں پانی مہیا کیا جائے اسی لیے جن عورتوں کا خصوصی طور پر نام آتا ہے ان میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا بھی ہیں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ انہا ہیں حضرت ام سلیط رضی اللہ تعالی عنہ ہیں حضرت نصیبہ اور حضرت عمارہ ام عمارہ ابن دکاب رضی اللہ تعالی انہا, انہا انہنہ کرام خصوصی طور پر آتا ہے چنانچہ بخاری شریف میں ایک حدیث ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک بار کچھ عورتوں کا جوڑا آیا آپ انہیں عورتوں میں تقسیم کرنے لگے اور اچھے کچھ بکا جوڑا تھا ایک تقسیم کرنے کے بعد ایک نہایت ہی بڑا ہی خوبصورت سا جوڑا یا بڑی خوبصورت سی چادر باقی رہ گئی ہے لوگوں سے آپ نے مشورہ کیا کہ آخر یہ چادر کس کو دینی چاہیے یہ چادر ایک ہوتا ہے نا کہ اولی درجے کے جو لوگ مستحقین ہوتے ہیں ان کو تو دے دیا گیا لیکن اب بچ ایک رہی ہے اور ثانوی درجے کے مستحقین بہت لوگ بچیں گے ان کو کس کو دیا جائے تو صحابہ ایک رام نے عرض کیا کی اس چادر کے سب سے زیادہ مستحق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی آپ کی بیوی حضرت ام کلسوم بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت فاطمہ کی بیٹی رضی اللہ تعالی عنہا ان کی بیٹی ام کلسوم ہے لیکن اس میں ذرا اندازہ لگائیں تھوڑا سا یہ جذبہ تھا کہ حضرت عمر کی بیوی ہیں گویا یہ چادر اپنے گھر میں جا رہی ہے اس ناہیے سے کہ اللہ کے رسول کی نواسی زدا حقدار تھی لیکن اس ناہیے سے کہتے عمر کی بیٹی ہے بیوی ہیں اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں یہ چادر ام سلیت کو دے دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں اس لیے کہ یہ ان عورتوں میں ہیں جنہیں ہم نے دیکھا کہ غزے احد کے موقع پر زخمیوں کو لا کر کے پانی پلا رہی تھی یہ ان عورتوں میں ہیں جو زخمیوں کو احد کے موقع پر پانی پلا رہی تھی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عورتیں بھی اپنے گھر سے نکلی کسی کو اپنے عزیز کے قریب کے شہادت کی خبر ملی تھی کسی کو اپنے گھر والوں کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں تھی تو ان عورتوں میں جن کا خصوص ذکراتہ حضرت صلی اللہ علیہ کی بیوی حضرت صفیہ بھی رضی اللہ تعالی عنہ ان کو معلوم یہ ہوا کہ ان کے بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے نہ ہی صرف شہید کیا گیا ہے بلکہ ان کے ناک کان کات لیے گئے ہیں اور یہی نہیں بلکہ ان کا سینہ بھی چاک کیا گیا ہے کیوں ساتھیوں؟ اس لیے کہ جب مسلمانوں کو پہلے مرحلے میں جیت ہوئی تو کافی تو بھا کھڑے ہوئے لیکن جب دوسرے مرحلے میں انہیں کامیابی ملی ہے ناکامی ہوئی مسلمانوں کو اور کافر دوڑے ہیں تو ان کے چھوٹے اور ان کی عورتیں جو تھی مسلمانوں کے ساتھ دشمنی میں اور دشمنی کو مزید اپنا جسے کہاس نکالنے کے لیے انہوں نے زخمی مسلمان زخمیوں اور مسلمان شہیدوں کے ساتھ یہ حرکت کرنا شروع کی ہے اسی لیے ابو سفیان جب واپس جانے لگا ہے تو اس نے کہا کہ لڑائی گویا کنویں میں ڈالی جانے والی ڈول ہے ایک بار آپ ڈول ڈالتے ہیں اور دوبارہ ہم ڈالتے ہیں گویا ایک بار آپ کو جیت اور ایک بار ہمیں جیت ہوئی آپ کو جیت کہاں ہوئی تھی بدر کے میدان میں اور ہمیں جیت یہاں ہوئی ہو رہی ہے اور اس کے بعد ابو سفیان نے کہا ہاں آپ اپنے مقتولین میں شہیدوں میں کچھ لوگوں کے بارے میں ایسا پائیں گے کہ ان کے ناک کان کاٹ لیے گئے ان کو مسلح کر دیا گیا ہے یعنی ان کے لاش کی حیت کو بگاڑ دیا گیا ہے یہ ہمارے بڑوں کا کرنا نہیں ہے یا اور ہمارے بڑے یہ, کر... یہ بڑوں نے ایسا حکم نہیں دیا ہے لیکن ہمیں یہ بات بری بھی نہیں لگی ہے کیا کہا تھا ہمارے بڑوں نے سرداروں نے اس کا حکم نہیں دیا ہے نہ یہ کرنے کا کے لیے انہوں نے کسی کو تیار کیا ہے لیکن یہ بات بھی ہے کہ یہ چیز ہمیں بری نہیں لگی ہے تو حضرت آپ آ... صلی اللہ, تعالی اللہ علیہ وسلم کی آ... اللہ من اللہ آپ کی پھوفی ہیں حضرت, ای... حضرت ای آ... زبیر کی والدہ صفیہ ہی ان کا نام ہے ان کو معلوم یہ ہوا کہ ان کے بھائی کے ساتھ ایسا مسئلہ کر دیا گا بھائی شہید ہو گئے تو ان کے پاس کفن کے لیے جو دو چادر تھی وہ لے کر کے آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر سے کہا کہ دیکھو میری پھوفی کو روکو میرے چچا کی لاش کو نہ دیکھ پائے اپنے بھائی کے لاش کو نہ دیکھیں اس لیے کہ عورت ہے برداشت نہیں کر پائے گی تو حضرت زبیر آگے بڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ اللہ وہ پہلوان اور بڑی طاقت والی عورت تھی میرے سیرے پر زور کا دھکا مارا کہا کہ ہٹ میرے سامنے سے لیکن جب حضرت زبیر نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حضرت زبیر نے کیا کہا کہ اللہ کے رسول سلسم کا فرمان ہے تو وہ وہیں پر اپنی جگہ پہ ٹھہر جاتی ہے اور کہتی ہیں کہ مجھے میرے بھائی کی شہادت کی خبر ملی ہے میرے بھائی کے لاش کے ساتھ کیا برتاؤ کیا ہے مجھے یہ بھی خبر ملی ہے میں صبر سے کام لوں گی میں صبر سے کام لوں گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے انہیں اجازت دے دو چنانچہ وہ گئیں اپنے بھائی کے لاش کے پاس کھڑی ہوئی تعریفی کلمات کہے دعائیہ کلمات کہے اور وہیں سے واپس آ گئیں اور دو چادر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ ان میں ہمارے بھائی کو کفن دے دیا جائے لیکن انہی کے بغل میں ایک اور پہلوان بڑا بہادر مسلمان حضرت بن عمیر جن کے ہاتھ میں مسلمانوں کا جھنڈا تھا وہ بھی شہید ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک چادر حضرت زبیر کو حضرت حمزہ کو دیا جائے اور دوسری چادر حضرت بن عمیر رضی اللہ عنہ کو خیر تو بات یہ ہو رہی تھی کہ عورتیں وہاں سے نکل پڑی اپنے زخمی اور ان کی خبر گیری کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھے کہ کافر لوگ وہاں سے رخصت ہو گئے ہیں تو آپ زخمیوں کی خبر لینے کے بارے میں سوچنے لگے آپ نے سب سے پہلے پوچھا کہ حمزہ کے بارے میں کوئی مجھے کچھ خبر دے گا کہاں ہیں تو آپ کے بارے میں بتایا گیا آپ جائے ان کی لاش پر کھڑے ہوئے اس کے بعد آپ نے ایک اور انصاری صحابی ساد ابن ربی کے بارے میں کہا گیا کہ ساد ابن ربی کے بارے میں کوئی مجھے بتائے گا کہ وہ کہاں ہے ابن ربی رضی اللہ تعالی انہو ایک صحابی شاید حضرت زید ہیں وہ ان کو ڈھونڈنے نکلتے ہیں ہر طرف سے آواز لگاتے ہیں تو کوئی آواز نہیں آتی کہ سعد نے ربیع کہاں ہے لیکن کسی نے کہا تھا کہ اگر وہ بے ہوش بھی ہوں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ان کے لاش کے پاس کھڑے ہو کر کے لوگے تو وہ جواب دیں گے ساتھیوں یہ محبت تھی یہ شرعی محبت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چنانچہ ہوا ہی ایسے کہ صحابی حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جب ان کی لاش کے قریب پہنچتے ہیں تو ان کی زندگی کے آخری لمحات تھی انہوں نے کہا ساد بن ربیع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں سلام کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول وسلم تمہیں سلام کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا رسول اللہ و السلام سلام کیا جواب دیا ساتھیو یہ صحابہ اکرام کا ادب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم تو آپ کے احکام جو ہیں فرامین ہیں اس کا بھی ادب نہیں بجا لاتے آپ کے کتنے احکام ہیں اٹھنے سے متعلق بیٹھنے سے متعلق کھانے سے متعلق پینے سے متعلق لباس سے متعلق شکل و صورت سے متعلق ان تمام احکام کو ہم چھوڑے ہوئے لیکن صحابہ اکرام کی محبت دیکھیے حالانکہ سنت کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کا سلام لے کر کے آ رہا ہے تو آپ پہلے اسے کہیں علیہ کیا علیہ السلام سنت کا طریقہ کیا ہے کہا جائے علیہ کیا وہ علیہ السلام لیکن صحابی کو یہ گوارہ نہیں رہا کہ نبی کریب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے پہلے کسی کا نام لیا جائے انہوں نے کیا کہا اعلی رسول اللہ علیہ السلام یہ نہیں کہا کہ علیہ کے رسول اللہ سلام کیا کہا اللہ رسول اللہ و علیہ السلام اللہ کے رسول صلی السلم پر اور تم پر سلامتی ہو اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا ہے پوچھا ہے کہ آپ کی کیا حالت ہے تو کہا کہہ دینا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اب جنت کی خوشبو آ رہی ہے مجھے جنت کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے اور وہی سے پورے انسار کو ایک پیغام پہنچایا کہ اے انسار کے لوگوں اگر تم میں سے ایک آدمی کی بھی کے اندر صرف اتنی طاقت ہے کہ اس کی پلک جھپک رہی ہے. کسی ایک آدمی کے اندر اتنی طاقت ہے تلوار اٹھانے کی نہیں ہتھوار اٹھانے چلنے پھرنے کے نہیں اگر تم میں سے کسی ایک فرد کے اندر اتنی بھی طاقت باقی رہ گئی ہے جتنے میں اس کی پلک جھپکتی ہے اور اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کانٹا چب جائے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو اللہ کے نظر کوئی تمہارا عذر باقی نہیں رہے گا یہ کرنا تھا کسی الفاظ پر ان کی روح پرواز کر گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے اطلاع دی گئی تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہدا کی خبر گیری کرنے لگے اور شہدہ کو ایک جگہ پر جمع کرنے کا آپ نے حکم دیا شہدہ کو ایک جگہ پر جمع کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور چونکہ مسلمانوں کو سخت گم اور سخت تکان لاحق تھی سخت غم لاحق تھا اس لیے کہ ظاہر بات آپ کے گھر کے اندر اگر ایک میت ہو جائے دو ہو جائے تو آپ کے اوپر کیا گزرے گیے جائے کہ مسلمان اپنے ستر بہادروں کو جس میں حضرت حمزہ حضرت مصعب حضرت انس ابن نبر حضرت صاحب ابن ربیع جیسے لوگ شریک تھے کہ وہ تفصیل میں آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا اور نہ احد مستقل ایک کئی آ... آ... در چاہتا ہے اگر وہ تفصیل میں جانا چاہوں تو موضوع یہی پر رہ جائے گا یہ سارے لوگ شہید ہو چکے تھے تو مسلمانوں کو کتنا غم رہا ہوگا یہ غم تو یہ اور دوسرے کافروں کو ہٹانے کے لیے اپنی طرف سے دفاع کرنے کے لیے گھنٹوں مسلمانوں نے تکلیف اور پریشانیاں برداشت اٹھائی تھی اب اتنی ہمت باقی نہیں رہ گئی تھی کہ ستر قبریں کھودی جائیں اب اتنی ہمت مسلمانوں میں نہیں رہ گئی تھی کہ ستر قبریں کھودی جائیں نبی کریم قریب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا کرو کہ دو مسلمان کو تین مسلمان کے لیے ایک ہی قبر کھو دو اور اسے تھوڑا سا کشادہ کرو اور اسی میں سب کو دفن کر دو اور کفن کا بھی بہت بڑا مسئلہ تھا ہر مسلمان کے لیے کفن میسر نہیں تھا بلکہ ہتح مصائبن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ مکہ کے مالدار لوگوں میں تھے مکہ کے مالدار لوگوں میں تھے لیکن جب انہیں دفن کیا جانے لگا ہے تو جس چادر میں نئی چادر وہ بھی نہیں تھی ساتھیوں جس چادر میں انہیں دفن کیا جانے لگا ہے اگر چادر سے سر ڈھکا جاتا تھا تو پیر کھل جاتا تھا پیر ڈھکا جاتا تھا تو سر کھل جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے سر کو ڈھک دو چادر سے اور پیر پر گھاس ڈال دو پیر پر اس گھا جو ہوتی تھی اس کو ڈال دو تو عرض کرنے کا مقصد کمی تھی لہذا ایک ایک اور دو دو شہیدوں کو ایک کپڑے میں البتہ ان کا اصلی جو کپڑا تھا اتارا نہیں گیا اصلی جو کپڑا تھا ان کا اتارا نہیں گیا نہیں بالکل برہنا سے عام لاشیں برہنہ نہیں برہنہ نہیں تھا اپنے اصلی کپڑے میں تھے سارے کے سارے اس لیے شہید کے لیے سندت طریقہ یہی ہے کہ صرف اس کا ہتھیار اٹھایا اتارا جائے بس اس کے اوپر جو ہتھیار ہے اس کو ہٹا لیا جائے البتہ جس کپڑے میں وہ شہید ہوا ہے اسے اسی حالت میں بغیر غسل دیا دفن کیا جائے پورے ستر صحابہ میں ایک صحابی تھے جنہیں غسل دیا گیا ہے وہ حضرت حضلہ حن، رضی اللہ تعالی انہو تھے جن کا ذکر اس سے پہلے آ چکا ہے کہ وہ اپنی بیوی کے پاس تھے اسی میں شور ہوا کہ اب میدان گرم ہے تو وہ پہنچے اور وہاں پر شہید ہو گئے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاروں طرف ڈھونڈ رہے تھے کہاں ہے کہاں ہے پلا کہاں ہے, پلا کہاں, ہے, پلا کہاں, ہے پلا کہاں ہے تو ان کو ڈھونڈنے کے لیے آپ نے لوگوں کو بھیجا ان کی لاش نہیں مل رہی ہے تھوڑی دیر پتا چلا کہ ایک لاش وہ پہاڑ کے ایک ہے وہاں پر پڑی ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لے گئے اور دیکھا تو ابھی ابھی ان کے جسم سے پانی ٹپک رہا تھا آپ نے کہا تمہارے بھائی کو فرشتوں نے غسل دیا ہے تمہارے بھائی کو فرشتوں نے غسل دیا ہے تو عام مسلمان جو تھے شہید جو ہوتا اسے اسی کپڑے میں دفن کیا جاتا ہے اسے غسل بھی نہیں دیا جاتا اس لیے تاکہ اللہ تعالی کے سامنے حاضر ہو تو وہ خون جو اللہ تعالی کے لیے اس نے بہایا ہے وہ خون بھی اسی حالت میں اس کے کپڑے پائے جائیں تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا کہ ایسا ہے کہ ایک ہی کپڑے میں دو دو تین تین اور ایک ہی خبر میں دو دو تین تین مسلمانوں کو دفن کر دیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کسی کی نماز جنادہ نہیں پڑھی کسی کی نماز جنادہ نہیں پڑھی کسی؟ شہید کے اندر سنت یہ ہے کہ اس کی نماز جناز پڑھنا واجب نہیں ہے البتہ پڑھا جا سکتا ہے اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے تقریباً صرف آٹھ دن پہلے ساتھی کتنا آٹھ دن پہلے آپ وسلم احد کے میدان میں تشریف لے گئے اور وہاں ان کے جنازے کی نماز پڑھی اور بعد روایات کے مطابق آپ گئے ان کی زیارت کیا دعائیں کی ان کے لیے اس لیے کہ آپ کو غزوے احد بہت یاد آیا کرتے تھے غزوے احد کے شہدہ آپ کو بہت یاد آتے تھے بلکہ آپ تمنا کرتے تھے کہ کاش کے انہی کے ساتھ اسی وادی میں میں بھی دفن ہوتا تمنا کیا کر دیتے تو اپنی وفا صرف آٹھ دن پہلے آپ ان کی زیارت کے لیے گئے سلام کیا ان کے لیے دعا کی اور واپس آ کر کے مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جنادے کی نماز پڑھائی جنادے کی نماز پڑھائی کیوں اس لیے کہ دفن کرتے وقت آپ نے ان کے جنادے کی نماز نہیں پڑھی تھی البتہ ایک چیز اور بھی قابل عرت ہے ہم میں سے ہر شخص کے لیے کہ وہ سوچے کہ اس نے اس سلسلے میں کیا تیاری کی ہے اور کیا کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دو مسلمان تین مسلمان ایک سب میں رکھ دیا ہے دیکھ ان کو ایک قبر میں دفن کرنا ہے تو آپ پوچھتے کہ اس میں سب سے زیادہ قرآن کس کو یاد ہے ساتھ قرآن کی اہمیت کو سمجھیں دیکھیں ہم میں سے کون ہے کس کو ایک پارا دو پارا تین پارا چار پارا یاد ہے سوچے آپ آپ پوچھتے کس کو زیادہ قرآن یاد ہے جس کو زیادہ قرآن یاد ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے سب سے آگے رکھتے تھے قبر میں بھی آپ سب سے آگے کس کو رکھتے تھے جس کو سب سے قرآن یاد ہوتا تھا یہ قرآن کی اہمیت قرآن کی عدمت ہے تو عرض کرنے کا مقصد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے شہداء کی تدفین سے فارغ ہو کر کے شام کے آخری وقت تھا کہ آپ واپس آ رہے تھے راستے میں رضی اللہ تعالی عنہ ملے اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ نے جب سنا ہے تو پریشان ہو کر کے باہر نکلی ہیں اور آپ سے ملاقات کرنا چاہتی ہیں آپ سے ملاقات کرنا چاہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کے پاس جو پہنچتی ہیں تو کہتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول سے اگر آپ سلامت ہیں تو آپ کے بعد اب کسی اور کی ضرورت نہیں ہے اور اسی وقت وہ مشہور واقعہ جو ہمارے اور آپ کے ہاں بیان کیا جاتا ہے پیش آیا بنو دینار کی عورت کا کہ وہ آ رہی تھی آگے بڑھ رہی تھی کہ اس کو بتایا گیا کہ تمہارے بھائی شہید کر دیے گئے اس نے کہا کوئی نہیں بات نہیں اللہ کے رسول وسلم کیسے ہیں سلامت ہیں پھر کہا گیا تمہارے باپ بھی تمہارے بھائی بھی کہا گیا تمہارا بیٹا بھی گیا تمہارا شوہر بھی سارے شہید کر دیے گئے لیکن وہ ہر بار کہتی رہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں سارے سارے کی وسلم کیسے؟ تو جب لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول سلامت ہیں تو انہوں نے کہا کہ بس مجھے دکھا دیا جائے کہ وہ کہاں ہیں جب آپ کو دیکھا تو عربی کا وہ بڑا مشہور مقولہ ہے کہ کل مصیبت کا جلل یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد ساری مصیبتیں کیا ہیں ہلکی ہیں اسی پر اسی واقعے کو شبلی نعمانی ایک لمبی نظم میں کہا ہے جس کا آخری شعر ہے وہ یہ ہے کہ میں بھی اور باپ بھی شوہر بھی بیرادر بھی پیدا میں بھی اور باپ بھی شوہر بھی برادر بھی فیدا اے شہ دی تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز ہیں ہم اللہ کے رسول اگر آپ سلامت ہیں تو ساری دنیا سلامت ہے تسلی ہے پناہ بےکسا زندہ سلامت ہے کوئی پرواہ نہیں سارا جہاں زندہ سلامت ہے تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ ایک چیز رہ گئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں دفن سے فارغ ہوئے اب واپس ہونا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں کھڑے ہوئے اور لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں صف بنا لو اے لوگ صف بنا لو اس میدان سے رخصت ہونے سے پہلے پہلے ذرا اپنے رب سے میں ذرا مناجات تو کر لوں اپنے رب کی حمد و صنا تو بیان کر لوں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ لوگ شہید ہوئے اللہ تعالیٰ ان کی شہادت کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر عام کامیابی طرح کامیابی نہیں دی لیکن پھر بھی کامیابی ہی تو ہمیں ہمیں اس لیے کہ جب کافر میدان چھوڑ کر کے بھاگ کھڑا ہوا ہے کافر جب میدان چھوڑ کر کے بھاگ کھڑا ہوا تو اس کا مطلب کامیابی کس کو ہے حقیقت میں ہمیں کامیابی ہے اور اگر کچھ بھی نہیں ہے جس حال میں بھی ہے ہر حال میں اللہ تبارک و کا شکر ادا کرنا چاہیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا جیسا کہ امام بخاری رحم مفرت میں نقل کرتے ہیں مسلمانوں سے کہا کہ ذرا ٹھہرو اور سب بنا کر کھڑے ہو جاؤ تاکہ میں اپنے رب سے تھوڑی سی سرگوشیاں کر لوں اس وقت وہ مشہور دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے کہ اللہ کابدہ اللہ کل حمد کلو اللہ قابل بست ولاباسط لما قبط وادمن ابل ولا مضل لمن هدين ولا مباعد لمن قربت ولا مقرب الى من بعده اللهم مبسوط علينا من بركاتك وفضلك ورحمتك ورزقك اللهم اني اسالكَ النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول اللهم اني نسالك اللهم اني اسالكَ نعيم يوم العائله والامن يوم الخوف اللهم اني عاذ بك من شر ما اعطيتنا وشر ما منعتنا اخيرتك اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی جس کے اندر اول اللہ تعالی کی حمد بیان کی اس کے بعد اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمد کے بعد کہا کہ اے اللہ تعالی جس کو تو ہدایت دینا چاہے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا جسے تو اپنے قریب کرنا چاہے اسے کوئی دور نہیں کر سکتا جسے تو اپنے سے دور کر دے اسے کوئی اپنے اپ کے قریب نہیں کر سکتا آپ جسے بھٹکا دے اسے کوئی صحیح راستے پر لا نہیں سکتا اس لمبی تمہید کے بعد اپ سب نے کہا کہ اے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر اپنی رحمتیں اپنی برکتیں نادل فرما اے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس جگہ پر جہاں ہر قسم کا امن ہر قسم کی اقامت موجود ہے جہاں ہر قسم کی راحت ہے یعنی جنت میں اور آخرت میں اپنی نعمتوں سے نواز اس لیے کہ اس دنیا میں جو نعمت بھی ملے گی وہ نعمت ختم ہونے والی ہے اور اے اللہ تبارک و تعالی آپ نے ہمیں جو کچھ دیا ہے اس کے شرط بھی اپنی آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں اور جو کچھ روک لیا ہے اس کے شر سے پناہ میں آنا چاہتا ہوں یعنی اگر ہم جیت جائیں ان میں کوئی شر ہے تو اس شر سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں اور اگر ہار جائیں اس میں کوئی شر ہے تو اس سے بھی آپ کی پناہ چاہتا ہوں اللہ لمبی سی دعا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ واپس چلے آئے ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ واپس آئے ہی تھے ظاہر بات پورے مدینہ میں ہر قسم کا کوہرا مچا ہوا تھا شاید ہی کوئی گھر بچا ہو شاید ہی کوئی گھر ہو جس گھر سے رونے کی آواز نہ آ رہی ہو اس لیے کہ ستر لوگ اس چھوٹے سے شہر میں سلفی میں آپ دیکھ اتنا بڑا شہر ہے مدیم اتنا بڑا شہر نہیں تھا اگر ستر آدمی کی مفاد ہو جائے تو شاید ہی کوئی گھر ایسا نہیں بچے گا جہاں سے رونے کی آواز نہ آ رہی ہو تو پورے مدینہ سے ہر طرف سے رونے کی آواز آ رہی تھی اس لیے کہ ابھی تک میت کے اوپر آواز سے رونا منع نہیں کیا گیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لیکن حمزہ پر آج رونے والا کوئی نہیں ہے اس لیے کہ آپ کے عام خاندان والے کہاں تھے لوگ مکہ میں تھے کہ نہیں خاندان والا عام کون ہے یہ سننا تھا کہ انسار کی چند عورتوں نے تیاری کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا بھی نوحہ کرنا ہے آئیں آپ وسلم نے منع کر دیا اور کہا کہ آج کے بعد سے کسی میت کا نوحہ نہ کیا جائے یہ احد کے بعد منع کر دیا آج کے بعد سے کسی میت کا نوحہ نہ کیا جائے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینہ منورہ میں آئے ابھی آپ کے پیر جمے بھی نہیں تھے ٹہرے بھی نہیں تھے کہ آپ کو معلوم یہ ہوا کہ ابو سفیان جو کافروں کی فوج کا کمانڈر تھا حمراء الاسد. یعنی تقریباً اسی سو کلو میٹر دور جانے کے بعد ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو شام کو سوچتا ہے اور کہتا ہے اے لوگوں تم لوگوں نے کچھ نہیں کیا تم لوگوں نے کچھ نہیں کیا ایسا کامیابی ہوئی تم کو نہ تو تم نے محمد اللہ وسیق کو مار ہی گرایا ان کو قتل ہی کیا شہید ہی کیا من ذالک اور نہ ہی تمہیں اتنی بڑی کامیابی ہوئی کی ان کی عورتوں کو قیدی بنا کر کے لے آتے بس میدان میں جو دو چار چھ آٹھ ستر ملے انہیں قتل کیا لیکن اصل جو کامیابی کیا ہوتی ہے کہ ان کے مردوں مردوں کو قیدی بنا لیا جائے اور بچوں اور عورتوں کو لوٹی بنا لیا یا تم نے کچھ نہیں کیا لہذا ایسا کرتے ہیں کہ ابھی ہماری فوج سلامت ہے اس لیے کہ کافروں میں سے صرف ستائیس آدمی مارے گئے تھے ان کی فوج میں کتنے اور تھے کتنے بولو ایک ہزار تھے تو گویا ان کا کچھ بھی نقصان نہیں ہوا تھا اور وہ حملہ کرنے والے تھے دفاع کرنے والے نہیں تھے لہذا ان کی طاقت کیا تھی ابھی سلامت تھی لہذا وہ سوچتا ہے کہ ایسا کیوں نہ ہو دوبارہ پلٹ کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ابو سفیان دوبارہ پلٹ آنے کی کوشش کر رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منادی کرا دی کہ وہ لوگ جو اس جنگ میں شریک تھے وہ سارے کے سارے نکل پڑے دوبارہ میدان کے لیے نکل پڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف انہیں لوگوں کو لیا جو جنگ عہد میں شریک تھے کسی اور کو نہیں لیا صرف ایک صحابی ہیں حضرت اب جا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کو ان کے والد نے غزے عہد میں شریک نہیں ہونے دیا تھا اس لیے کہ ان کی صرف بچیاں ہی بچیاں تھیں ان کی نگرانی کے لیے اسی لیے حضرت جابر ابن عبداللہ اور یہ لوگ ان کے وارد عبداللہ ابن حرام تھے عبداللہ ابن حرام تھے یہ بھی غزوے احد میں شہید ہوئے ہیں اور غضو احد میں انہیں اتنے زخم آئے تھے اتنے زخم آئے تھے کہ وہ پہچانے نہیں جاتے تھے کہ عبداللہ اللہ ابن حرام ہیں کون اتنے زخم آئے تھے بلکہ جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ میری پھوفی نے اپنے بھائی کو آخ کی پوروں سے اگری کی پوروں سے پہچانا ہے کہ یہ میرا بھائی سوچے گویا کی چہرہ بھی سلامت نہیں اتنا زخمی ہے اتنے زخم چہرے پر آئے پہچانا نہیں جا رہا ہے جسم پر بھی اتنے زخم ہے اور خون ہے پہچانا نہیں جا رہا ہے پہچانا کہاں سے ان کی پھوپھی نے اپنے بھائی کہاں سے پہچانا ہے انگلی کی پوروں سے کہ ہاں یہ میرے بھائی کی لاش ہے اسی لیے حضرت جابر عبد عبداللہ ان کو اٹھا کر کے کہاں لے آئے ہیں مدینہ منور کی بنو سلمہ اپنے خاندان کا جو قبرستان ہے اس میں دفن کیا جائے یہ بات رہ گئی تھی اس کو بھی سن لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں اعلان کر دیا کہ یہ لوگ یہی پر دفن ہوں گے اور ایک ساتھ ہی دفن کیے جائیں گے ایک ہی جگہ پر ایک ہی لکھے پر آپ نے مکمل اعلان کر دیا تھا کیوں اس لیے کہ ان لوگوں کے لیے آپ کی خاص دعا تھی بلکہ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام لوگوں کو دفن جو سودائے عہود تھے دفن کرتے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ اے اللہ تبارک و تعالی میں ان کی پر, پر گواہ یعنی ان کی سچی نیت پر اور ان کے شہادت کے اوپر میں گواہ بن رہا ہوں کہ یعنی یہ لوگ حقیقت میں اللہ ہی گالا کے راستے میں شہید ہوئے ہیں کوئی جدے کسی اور جذبے سے جہاد کا نکلے نہیں نکلا تھا تو سارے وہی صحابہ نکلے ہیں جو غد حد میں شریک تھے صرف ایک صحابی جابر ابن عبداللہ وہ آب صاحب کے ساتھ نکلے مدینہ منورہ سے تقریباً بیس کلومیٹر گئے مدینہ منورہ سے بیس کلومیٹر گئے آپ لوگ مدینہ منورہ سے مکے کی طرف چلیں اور میخات پار کر لیں تو تفتیش سے تھوڑا پہلے آپ دیکھیں گے تو آپ کے سامنے سرخ رنگ کے کچھ پہاڑ نظر آئیں گے سرخ رنگ کے کچھ پہاڑ یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے بیس کلومیٹر تک لیکن معلوم یہ ہوا کہ ایک معبت خزائی نامی ایک شخص جو ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا لیکن مسلمانوں کے ساتھ ان کی ان کے روابط اچھے تھے انہوں سفیان ابو سفیان کو جب دیکھے سفیان دوبارہ واپس آ رہا ہے تو اس سے کہا کہا کہ اب واپس جانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے محمد اللہ علیہ وسلم میں دیکھ کر کے آ رہا ہوں کہ اپنی باقی فوج جو بھی مدینے میں تھی ان تمام کو لے کر کے تمہارے ساتھ دو ہاتھ کرنے کے لیے نکلے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں یہ جب ابو سفیان سنتے ہیں تو واپس چلے گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمراؤل الاسد تک پہنچ کر کے یعنی اس پہاڑ تک پہنچ کر کے بھی واپس چلے گئے ساتھیو گز احد کا جو نتیجہ ہونا تھا وہ ہمارا آپ اچھی طریقے سے اندازہ لگا سکتے ہیں غزوئے بدر کے بعد مسلمانوں کی ایک دھاک بیٹھ گئی تھی قبیلے ان سے خوف کھانا شروع ہو گئے تھے بعد وہ لوگ جو ابھی تک کافر تھے انصار کے ظاہر میں مسلمان ہو گئے تھے منافع میں لیکن غزوے احد کے بعد یہ جو مسلمانوں کا روپ جم گیا تھا وہ اب جاتا رہا یہ رو جاتا رہا لہذا مسلمانوں کو پھر وہ تین قسم کے مسائل کا سامنا کا تین لوگوں سے نپٹنا پڑا ایک تو وہ جو پہلے کافر تھے مسلمان ہو گئے تھے یعنی منافقین وہ لوگ دوسرے یہود اور تیسرے بدوی قبائل اس لیے قریش سے تو مقابلہ ہوا تھا وہ گئے ہی تھے وہ تو چوتھے دن ان کے نام تینوں ان کا تھا اب یہ تینوں دوبارہ سر اٹھا لیے یہود اور منافقین مسلمانوں کو عار دلانے لگے اور ان کے بارے میں کہنے لگے کہنے لگے کہ یہ دیکھو بڑے بہادر بھر کے نکلے ہیں ہم تو کہہ رہے تھے کہ یہی رہ کر کے لڑو مدینہ میں لیکن بات نہیں مانی ہماری باہر نکل کر کے گئے آخر کیا پایا کیا سمجھے تھے طریقے سے گدوئے بدر میں لوگوں کو مار لیا یہاں بھی مار لیں گے یعنی اس قسم کی بات کرنے لگی ہے ساتھیوں یہ موقع نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں کہ قرآن نے اس کا کیا جواب دیا ہے سورہ آل عمران میں تقریباً باور آئے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے نقل کیا ہے جس میں کئی باتیں نقل کی ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ دیکھو اللہ تبارک مطالعہ کی یہ سنت رہی ہے کہ حق اور باطل کا ٹکراؤ ہمیشہ رہا ہے کبھی باطل کو قوت ملتی ہے اور کبھی حق کو قوت ملتی ہے البتہ انجام کار کس کا رہتا ہے حق کا رہتا ہے وَأَنتمُ ان کنتم <مؤمنین> تم ہی کامیاب رہو گے اگر تم مومن ہو تو اور کہا اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک تعالی بہت سے مومنوں کے لیے ایک مقام رکھتا ہے جنت میں وہ مقام کے حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کو اپنا خون پیش کرنا پڑتا ہے لیا تخید باد ہم تاکہ بعد کو اللہ تعالی شہید بنائے اور ایک حکمت قرآن نے اس کی یہ بھی بیان کی تاکہ رسول کا سچا پیروکار کون ہے اور جھوٹا پیروکار کون ہے دونوں میں بات کھل کر کے آ جائے معلوم ہو گیا کہ اے لوگ تم مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہو تم سے مسلمانوں کا نقصان پہنچا ہے لہذا مسلمانوں کو تم سے بچ کر کے رہنا چاہیے تو کہنے کا مطلب ہے قرآن نے اس کے اوپر ایک لمبا تبصرہ کیا اور مسلمانوں کو یہ توجہ دلائی کہ جیت اور ہار جو ہوتی ہے وہ دنیاوی قوت کی بنیاد پر نہیں ہوتی ہے وبن نسر اللہ بن دہ کامیابی کہاں سے ملتی ہے اللہ تعالی کی طرف سے نادل ہوتی ہے مسلمان اپنی ظاہری طاقت کی بنیاد پر نہیں لڑتا مسلمان اللہ کی مدد سے لڑتا ہے تو چونکہ تم نے رسول اللہ کی نافرمانی کی ہے جس کی وجہ سے تمہیں مو دیکھنا پڑ رہا ہے مسلمان آپس میں اکٹھا ہو کر کے لڑتا ہے اس میں اتفاق اور اتحاد ہوتا ہے تم آپس میں اختلاف کیے ایک جماعت نے کہا کہ ہاں نیچے اتر جانا چاہیے دوسرے نے کہا کہ نیچے نہیں اترنا چاہیے اس کا رتیا تم نے بھگت لیا ہے تو قرآن نے ایک لمبا تبصرہ کیا ہے تو ادھر جو منافقین تفسرہ کرتے تھے اس کا یہ جواب دیا دوسرے یہود اب مسلمانوں کے خلاف کھل خل کر کے کافروں کی مدد کرنے لگی جو آخری مسجد اگلی مسجد میں بیان آ آ کروں گا آپ کے سامنے کہ گزوے بنو نظیر کا واقعہ جو پیش ہے جس میں وہ یہودی جو بنو نظیر کے تھے ان کو مدینہ منورہ سے شہر بدر کیا جسے گدوے بدر کے بعد بنو کینوکا کو گدے احد کے بعد بنو نظیر کو وہ سبب کیوں بنا ہے اگلی مجلس میں آئے گا دوسرے وہ جو قبیلے تھے وہاں کے بدوی قبائل تھے ان کی عادت ہمیشہ مسلحت پسندی رہی ہے قدیم زمانے میں بھی اور جدید زمانے میں بھی یہ موجودہ جو حکومت قائم ہے اگر یہ حکومت جب سے شروع ہوئی ہے شیخ محمد عبد الوہب رہ مہل نے جب یہ دعوت شروع کی ہے تو اس دعوت کو بھی جہاں کبھی کمزوری لاحق ہوئی ہے جانتے ہیں یہ سعودی حکومت جو قائم وہ تیسری بار بگڑ کر کے قائم ہوئی ہے تیسری بار قائم ہے پہلی بار قائم ہوئی ان کو برباد کر دیا گیا دوسری بار قائم ہوئی پھر برباد یہ تیسری بار قائم ہے اور ہر بار اگر آپ اس کی سیرت پڑھیں تو اس میں جو بدوی قبائل ہیں ان کی مسلحت پسندی کا بہت بڑا دخل ہے انہیں جو جنا دینے کے لیے تیار ہوا اس کے ساتھ لی دیکھے کون زیادہ طاقتور ہے اس کے ساتھ ہولی تو اب بدوی قبائل نے یہ دیکھا کہ اب تک تو ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ ہاں مدینہ کی جو حکومت ہے اس کو کامیابی ملے گی لیکن اب تو ہم نے یہ دیکھ لیا کہ لہذا اب کیا کہ کی وہ مسلمانوں کے خلاف لڑنے کی تیاریاں کرنے لگے صرف دو مثالیں میں دوں گا حالانکہ بہت زیادہ ہیں ایک مثال مکہ مکرمہ کے قریب آپ جانتے ہیں کہ طائف اور مکہ کے درمیان قبیلے بنو حزیل آباد تھا اور اسی علاقے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رضاعت اپنا مدر گزاری تھی ان کا اصل مقام جو ہے وادی نخلا یا وادی عرنہ تھا ان کا سردار تھا خالد بن سفیان الحدلی خالد بن سفیان الحد اس نے جب دیکھا کہ ہاں قریش مسلمانوں سے کامیاب ہیں تو اس نے کہا قریش کا ساتھ دینے کے لیے چلو ایک بار ہم بھی اپنی قوت کو اکٹھا کرتے اور مدینہ منورہ پر حملہ کر دیتے ہیں تاکہ قریش ہمارے ساتھ نہیں اس لیے کہ ان کی طاقت کھل کر کے سامنے آئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے ایک صحابی حضرت عبداللہ عبد اللہ ابن اللہ عنہ کو کہا ایسا کرو کہ جاؤ اور اس کو قتل کر دو ورنہ یہ سانپ ہے اور آگے بڑھتا جائے گا یہ فوجیں اکٹھا کر رہا ہے عبداللہ ابن اونس رضی اللہ تعالی عنہ اکیلے انہیں کہا وادی نخلا جاؤ وادی تائ اور اس کے درمیان میں وہاں پر جاتے ہیں تو کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی علامت کیا ہے میں کیسے پہنچاؤں نوں گا کہ خارد نے سجان الحدری ہے کہا جب تم اس کے سامنے پہنچو گے تو اس کے بدن میں کب کبھی پڑ جائے گی اور اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے وہ کہتے ہیں میں اس کی تلاش میں نکلا وہ جا رہا تھا اور اس کے ساتھ عورتیں تھیں اب اثر کا وقت ہو گیا تھا اب میں دیکھتا ہوں کہ اگر میں رک کر کے اصر کی نماز پڑھنے لگوں گا تو وہ نکل جائے گا وہ نکل جائے گا اور اگر اس کا پیچھا کرتا ہوں تو اصر کی نماز جاتی رہے گی تو کیا کیا انہوں نے کیا کیا اس کا پیچھا کرتے رہے اور اشارے سے اصر کی نماز پڑھتے رہے یہاں سے علماء نے ایک مسئلہ لیا ہے کہ وہ آدمی جسے کسی ایسی بڑی مہم میں جانا ہے اور وہ نماز کے لیے نہیں رک سکتا ہے جیسے یہاں پر کوئی ایمبولینس کا ڈرائیور ہو اسے ریاض یا کسیم جانا ہے لیکن نماز کا وقت ہو گیا نماز کے لیے رکھتا ہے تو مریض کی جان چلی جانے کا خطرہ ہے دشمن کا پیچھا کر رہا ہے اگر رک جاتا ہے تو دشمن کے نکل جانے کا خطرہ ہے تو ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے کہا کہ اشارے سے نماز پڑھتے جائے خاص قبلہ رخلا روح... سے الگ ہی رخ کیوں نہ ہو ساتھیوں نماز کی یہ اہمیت ذرا دیکھیں ایسے موقع پر بھی نماز کیا ہے پڑھی جائے گی اور وقت پر پڑھی جائے گی نماز قضا نہیں کی جائے گی ہم تو یہاں پر تھوڑا سا کام ہے چلو ختم کام ختم کر کے نماز پڑھیں گے قضا ہو جا ہم تو مارکیٹ گئے بازار گئے ہیں, تو کیا کرتے ہیں چلو گھر چل کر مغرب کے بعد ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے. یہ غلط ہے حرام ناجائز کام ہے سے ہی بڑا جرم ہے یہ کرنے سے بڑا جرم ہے. تو خالد ابن نے حضرت عبداللہ اب نے اونس ردی اللہ تعالی ہو اس کے پیچھے پیچھے چلے یہاں تک کہ سورج ڈوبنے والا تھا کہ عرفہ کے میدان میں اسے پا لیا اور اس کے سامنے پہنچے تو کہا کہ ہاں تم کیا کر رہے ہو کہا کہ ہمیں خبر ملی ہے کہ آپ محمد اللہ علیہ وسلم کے خلاف آپ فوج جمع کر رہے ہیں تو میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ ہو لوں یہ نہیں کہا میں تو آپ کی مدد کروں دیکھیے یہ نہیں کہا کہ میں آپ کی مدد کروں کیا کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ ہو لوں چنانچہ اس کے ساتھ چلتے رہے ایک جگہ جہاں اسے غافی پہ اس کے اوپر حملہ کر دیا اور اسے قتل کر دیا اور جب چار دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک دیا ہے اپنی چھڑی دیا ہے کہا کی تم کامیاب ہو کہا ہو اس کی علامت کیا ہے کہا یہ میری چھڑی تمہارے ساتھ ہے اور اس چھڑی کی اتنی حفاظت کی ہے کہ جب دفن ہونے لگے انتقال کے بعد تو ان کے ساتھ وہ چھڑی بھی قبر میں دفن کر دی گئی ہے تو اب اس طریقے سے سفیان وہ جو جنگ کے لیے تیاری کر رہا تھا اس کا خاتمہ کیا دوسری طرف معلوم یہ ہوا کہ مشرق کی طرف آج جہاں پر مدینہ منورہ سے چلیے یہاں سے آپ جانے لگیے تو ایک جگہ آپ کو قطن ملے گی مدینہ منورہ سے تین سو بیس تین سو تیس کے کلو میٹر کے قریب یعنی مدینہ منورہ سے پہلے ایک جگہ کیا ہے قطن جس کو ہمارے لوگ کاٹن پڑھتے ہیں اور لکھا ہوا ہے قطن, قطن, اور نون آپ مدینہ منورہ جاتے ہیں تو آپ کو ایک وادی کا نام ملے گا اور دبال, آ, لکھا ہوا ہے وہ ایک نہیں ہے تو وہ قطن لکھا ہوا ہے اسی جگہ پر آپ کو معلوم ہوا کہ کچھ لوگ مسلمانوں کے خلاف بدو اپنی فوجیں جمع کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حتے, ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈیر سو مسلمانوں کو دے کر کے محرم کے مہینے میں یہ شوار کے مہینے میں پیش آیا تھا محرم کے مہینے میں, میں آپ نے بھیجا اور کہا جاؤ ان کو تتر بتر کر دو وہ آئے اچانک ان کے اوپر حملہ کیا انہیں تربتر کر کے انہیں بھگا دیا لیکن ساتھیوں ان تمام کامیابی کے بعد دو واقعات ایسے پیش آئے ہیں کہ مسلمانوں کی آپ وسلم کی زندگی پر اس کا بڑا اثر رہا ہے اور مشکل یہ ہے کہ وہ بیان کرنا بھی بہت ضروری ہے کیوں اس لیے کہ سیرت سے اس کا تعلق ہے اور اتنا دردناک ہے کہ وہ بیان کرنے کے لیے بھی دل گردے کی ضرورت پڑتی ہے وہ کیا پہلا واقعہ سفیان حزری کو قتل کیا تھا نا عبداللہ ابن اونیس نے ظاہر بات معلوم تو ہو گیا ان کے قبیلے کو کس کو کتنے قتل کیا ہے اس کو مسلمانوں ہی نے قتل کیا ہے لہذا ان کے اس قبیلے کے لوگ اس, اس انتظار میں رہے کب موقع ملے اور ان کے اوپر حملہ کر دیا جائے ہوا یہ کہ سفر کے مہینے میں سفر چار ہجری وقت کس میں پیش آئی تھی شوال تین میں گویا تین چار مہینے کے بعد سفر چار ہجری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دس صحابہ کرام کو جاسوسی کے لیے بھیجا کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار مشرقین کا جو تجارتی شاہراہ تھی اس کے اوپر آپ گشتی دستے بیٹھایا کرتے تھے اور بعد روایات میں ہے کہ لوگ آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پاس کہا کہ ہمارے دین سکھانے کے لیے آپ کسی کو بھیج دیجئے جی لیکن اصل یہ ہے کہ آپ نے گشتی دستے وہاں پر بھیجے تھے اور وہ دس مسلمان تھے جن کے امیر حضرت ثابت رضی اللہ تعالی نے ثابت تھے عاصم نے ثابت تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھیجا. وہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے کہ اس قبیلے کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہاں پر کچھ مسلمان ہیں لہذا ان کو پیچھا کرنے لگے ایک کے پاس پہنچے تو کیا دیکھا کہ یہاں پر کھجور کی کچھ گٹلیاں ملی ہیں اس کا مطلب ہے کہ مسلمان جو آئے ہوئے یہیں پر کہیں قریب میں ہیں اس لیے ایک عمومی کھانا اہل مدینہ کا کیا تھا کھجور ہے نا گٹھ لیا ہے آگے بڑھتے ہیں تو کیا دیکھا کہ ہاں دس مسلمان ہیں اور ایک جگہ پر قیام پذیر ہیں اب سو تیر اندازوں نے تقریباً ان کو گھیر لیا ان کو گھیر لیا مسلمان ایک ٹیلے کے اوپر چڑھ گئے اور اپنا ہتھیار سنبھال لیا اپنا ہتھیار سنبھال لیا ظاہر بات ہے مرنا تو ہے ہی لیکن دشمن کا جتنا نقصان پہنچا سکتے ہیں اتنا نقصان پہنچا کر کے مرے لیکن ان لوگوں نے کہا کی تم لوگ اتر آؤ ہم تمہیں چھوڑ دیں گے تمہارے ساتھ کوئی برا معاملہ نہیں کریں گے لیکن حضرت آسم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں کسی کافر کی ذمہ داری قبول نہیں کرتا کافر کی امان قبول نہیں کرتا لہذا تیر بازی ہوئی جس میں سے سات مسلمان شہید ہو گئے جس میں حضرت آسم رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے شہید ہو گئے بچے کتنے تین مسلمان ایک حضرت خوی ابن عدی دوسرے حضرت زید ابن دستنا اور تیسرے شاید ان کا نام عبداللہ اللہ ابن تھا جب یہ لوگ نیچے اترے اور کافر ان کے قریب ہوئے تو کافروں نے انہیں پکڑ کر کے باندھنا شروع کیا تو حضرت عبداللہ اللہ ابن نے کہا کہ یہ پہلی قدداری ہے ہمارے ساتھ کر رہے ہو لہذا ہم تمہیں ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہیں کافر انہیں زبردستی یہ بنو ہد کے جو لوگ تھے رال اور زکوان زبردستی انہیں گھسیٹنا چاہے لیکن وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہو, تو انہیں پر قتل کر دیا انہیں قتل کر دیا بچے کون دو حضرت خوبی بن عدی اور حضرت زید بن عدتنا انہیں لے جا کر کے اہل مکہ کے ہاتھوں بیچ دیا کیوں؟ اس کہ ان لوگوں نے چونکہ غذے بدر میں کافروں کو قتل کیا تھا لہذا ان کے بدلے کے لیے تو حتی زید ابن ادسنا کو صفوان ابن اومیا نے خریدا تھا کیوں اس لیے کہ اومیا اپنے باپ کے بدلے انہیں قتل کرے اور خبئی ابن عدی کو ایک خاندان نے خریدا اب ان دونوں کے بارے میں فیصلہ ہوا کہ انہیں سولی پر لٹکا دیا جائے اور وہیں پر وہ مشہور واقعات خویب اللہ تعالی انہوں کہا ہے کہ وہ یہ عورت کے قید میں تھے اس عورت سے شہادت معلوم ہوا کہ ہاں ان کو کل سولی پر لٹکایا جائے گا تو اسے استرا مانگا تھا پورا قصہ آپ لوگوں نے سنا ہے استورا مانگا وہ عورت تھوڑی سی غافل ہوئی کہ اس کا بچہ کھیلتے کھیلتے ان کے پاس چلا گیا خوبیب رضی اللہ تعالی انہوں کے بعد انہوں نے بچے کو اپنی ران پر بیٹھا لیا جسے بچے کو پیار سے بیٹھاتے ہیں اب وہ عورت بڑی پریشان ہو گئی کہ اس کو معلوم ہے کہ اسے قتل کیا جائے گا اور میرا بچہ اس کے گود میں ہے اور ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہے ایسا کہنے کو میرے بچے کو وہ چیخ پڑی اور پریشان ہوتے خبیب نے کہا کیا تو سمجھتی ہے کہ میں اسے معصوم کو قتل کر دوں گا نہیں کبھی ایسا نہیں ہوگا ایسا کبھی نہیں ہوگا اسی لیے وہ عورت کہتی ہے کہ اتنا شریف قیدی ہم نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا کہا ہم نے انہیں انگور کھاتے ہوئے دیکھا جب کی وہ نہ انگور کا موسم تھا اور نہ مکہ مکرمہ میں کوئی پھل موجود تھا اس کا مطلب اللہ تعالیٰ انہیں انگور دیتا دا تو انہیں جب شہید کرنے کے لیے تنعیم لے جایا گیا دیکھیے مکہ والے اتنا احترام کرتے تھے کہ حدود حرم میں کسی کو قتل نہیں کر حرم میں نہیں کہاں لے جایا گیا مسجد عائشہ بنی ہے اور وہاں پر انہیں قطر کرنے سے پہلے پوچھا تمہیں کیا چاہیے کیا کہا مجھے دو رکعت نماز مشہور قصہ ان کا دو رکعت نماز پڑھنے دو اور دو رکعت نماز بڑے اطمینان سے پڑھی دی. بلکہ ان لوگوں سے کہا اگر مجھے خطرہ نہ ہوتا کہ تم لوگ یہ سمجھو گے کہ میں جان بچانے کے لیے ایسا کر رہا ہوں تو میں اور لمبی نماز پڑھتا وہ پہلے صحابی ہیں پہلے مسلمان ہیں جنہوں نے قتل سے پہلے دو رکع سنت نماز کو مشروع قرار دیا ہے اس کے بعد جب انہیں قتل کرنے کے لیے لے جانے لگا تو مشہور شیر وہ پڑھا فلسط اوبالی نقتر مسلم اللہ مصرعی اور اس کے بعد کہا اے اللہ تبارک و تعالیٰ آج جتنے ظالم موجود ہیں ان میں سے ایک ایک کو پکڑ کر کے تونے قتل کرنا ان میں سے کسی کو نہ چھوڑنا کہتے ہیں جتنے وہاں پر موجود تھے یا مسلمان ہوئے ہیں اور یا پھر ختل کر دیے گئے ایک صحابی وہاں پر بعد مسلمان ہوئے کہا جب انہوں نے یہ دعا کی ہے تو میں چھپ گیا اور وہاں سے بھاگ کر کے اپنے سر کو چھپا لیا کہیں ایسا نہ ہو خبیب کی بدوا ہمیں بھی لگ جائے اور کہا اے اللہ تبارک و تعالی یہاں پر کوئی ایسا نہیں ہے جو میرا سلام اور میرا پیغام اللہ کے رسول صلی اللہ تیرے رسول تک پہنچا دے تو ہی ہے جو میرا پیغام پہنچانے والا ہے تو اسی کو اردو شاعر کہتا ہے کہ جب نکلتی جان ہے اسلام پر تب نہیں پرواہ مجھ کو جان کی کیوں نہ دوں کامل خوشی سے اپنی جان چاہیے مجھ کو رضا رہمان کی اے خدا پہنچا میرا ان کو سلام جان جن پر ہم نے ہے قربان کی اسی پر ان کو سولی دے دی گئی دوسرے حضر زید ابن اللہ تعالیٰ عنہ جب انہیں سولی پر لٹکایا گیا سولی پر لٹکے ہوئے ہیں پھر ابو سفیان نے ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کیا تمہیں یہ گوارا ہے کہ اس جگہ پر آج محمد لٹکتے ہوتے اور تم کہاں ہوتے اپنے گھر میں ہوتے کہا کہ بدبختو تم یہ کہہ رہے ہو مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ میں اس پر لٹکتا رہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں کانٹا بھی چپ جائے یہ سب کچھ ہے گوارا پر یہ دیکھا نہیں جا نہیں سکتا کہ نبی کے پائے اقدس میں کوئی کانٹا بھی چب جائے تو یہ دردناک واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زخم کو دوبارہ تازہ کر دیا جو زخم آپ کو گدوئے حد میں لگا ہوا تھا کہ دس اچھے قسم کے اور بہادر قسم کے صحابی شہید کر دیے گئے دوسرا واقعہ جو پیش آیا وہ بڑا لمبا ہے لیکن اس کو اختصار کے ساتھ اس طریقے سے سن لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو بدبی قبائل ہوئے تھے اس میں سے نجد کے قبائل بنو غطفان وغیرہ بھی تھے ان میں کا ایک شخص ایک شخص تفیل ابن عامر جسے ملا ابول برا ملا کہا کرتے تھے یعنی نیزوں سے کھیلنے والا ابو براہ یہ آپ کی خدمت میں تشریف لے آیا یہ بھی سفر کیا ہجری کا واقعہ ہے آپ کی خدمت میں تشریف لے آیا اور آپ سے، نے اس کے اوپر دین کی دعوت پیش کی اس نے انکار نہیں کیا اور نہ ہی قبول کیا اس نے کہا ایسا کیجئے کہ آپ ہمارے علاقے میں اپنے دائیوں کو بھیجئے کاریوں کو بھیجئے جو دعوت کا کام کرنے والے ہوں وہ آئے اگر ہماری قوم سمجھ لیتی ہے اور میں اس کا ذمہ دار ہوں اگر ہماری قوم سمجھ لیتی ہے اور دعوت کو قبول کر لیتی ہے تو کوئی ہرجا نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تو بڑی بہترین بات ہے چنانچہ آپ نے ستر حفاظ کو قرآن کی تلاوت کرنے والوں کو جو دل کے لحاظ سے نہایت نیک اور صالح تھے دل بھر ان کا کام یہ تھا کی جا کر کے لکڑیاں کاٹ کے لایا کرتے تھے اسے بازار میں بیچتے تھے اور اہل صفحہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہ کر کے دین سیکھا کرتے تھے ان کا خرچ اس طریقے سے وہ چلایا کرتے تھے تو ساتھیوں دین کے سیکھنے کے لیے جو لوگ اپنے آپ کو وقف کر دیے ہوں مدرسوں کی شکل میں ہیں مسجدوں کی شکل میں ہیں کسی بھی شکل میں ہیں جنہوں نے اللہ کا دین سیکھنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہے ان کی خدمت بڑی اچھی خدمت ہے. ان کا خرچ جلانا بہت اچھا ہے آج ساتھیوں ہم اللہ سوچ لیں کہ جس طریقے سے ہم اپنے بچوں کا خرچ جلاتے ہیں کسی ایسے مدرسے میں جہاں غریب بچے پڑھ رہے ہوں کیا کا ہر آدمی ایک بچے کا خرچ نہیں چلا سکتا چلا سکتا ہے نا لیکن ہم اپنے بچوں پہ جائز ناجائز ہزاروں خرچ کر دیں گے لیکن ان کے اوپر سینکڑوں خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے جبکہ صحیح طریقہ سنت کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ستر صحابی جو حافظ قرآن تھے اللہ تعالی کے راستے کے مجاہد تھے وہ دن میں کیا کرتے تھے آپ رسم کی باتیں سننے تھے جو موقع ملتا تھا سننے کے بعد جاتے تھے باہر لکڑیاں کاٹ کے لایا کرتے تھے اور بازار میں بیچ کر کے وہ صحاب کرام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہ کر کے دین سیکھتے تھے اپنا سارا کچھ وقف کر دیا تھا ان کے بیوی بی بچے کوئی نہیں تھے ان کا خرچ جلایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ستر صحابہ ایک کو بھیجا یہ جہاں پر آج محدود جہب واقع ہے آپ مدینہ منورہ جانے لگے یا آنے لگے تو باہر جانے لگے بائیں طرف آپ کو ایک بورڈ ملے گا محدود جہب یہ علاقہ تھا بنو سلیم کا یہ علاقہ بنو سلیم کا تھا جب وہ لوگ وہاں پر پہنچے ہیں تو وہاں اللہ کا ایک دشمن عامر ابن طفیل تھا وہ عامر ابن جو پہلے گیا تھا وہ عامر ابن مالک تھے جو آپ کے پاس گیا تھا ملائب ابو البرا اور یہ عامر ابن طفیل تھا دونوں ایک ہی خاندان کے تھے اس نے کیا کام کیا کہ کی اپنے قبیلے کے لوگوں کو ان کے خلاف ابھار دیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو بھیجا تھا ان میں حضرت انف بن مالک کے مامو رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے مالک ابن سنان مالک ابن سنان وہ بھی تھے اور حضرت بکر کا وہ غلام جو ان کے ساتھ ہجرت کیا تھا عامر ابن فہیرا وہ بھی اس کے اندر شریک تھے تو چنانچہ حضرت مالک کو ابن ملحان کو ابن ملحان کو خطرہ لاحق ہوا کہ یہ قوم علاقے کے جو لوگ ہیں وہ کیا ہے میرے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خط تھا جو اس وقت کے سردار کو جو وہاں پر تھا یعنی عامر طفیل کو دینا تھا تو وہ اس کے پاس جانے کے لیے اجازت چاہیے اور کہتے ہیں کیا تم مجھے یہ موقع دیتے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تم لوگوں تک پہنچا دوں میں انہوں نے کہا کہ ہاں ہے وہ خط انہوں نے پیش کیا اس کے وہ بدبت خط کو پڑھنا کیا تھا خط کو پڑھا نہیں بلکہ اپنے ایک ساتھی کو اشارہ کرتا ہے اس نے پیچھے سے ان کی پیٹھ کے اوپر اتنا زور کا نیزہ یا بھالا مارا کہ وہ پار ہو گیا جب پار ہو گیا وہ بیٹھے ہوئے ہیں خون آگے گرنے لگا انہوں نے خون کو اپنے دونوں ہاتھ پر لیا ہے اور لے کر کے اپنے چہرے کے اوپر کہا اور کہا فض تو ربل کا ربل کابا رب کابا قسم میں کامیاب ہو گیا رب کابہ قسم میں کامیاب ہو گیا ساتھیوں ذرا دیکھیے یہ کون سی کامیابی تھی اس لیے کہ اللہ کے رسول کا پیغام پہنچانے میں کامیاب ہو گئے جان چلی گئی ہے اس کی پرواہ نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول سے پیغام جو پہنچانا تھا اسی لیے کہا مین علی کیا تم مجھے موقع دو گے کہ اللہ کے رسول کا پیغام تم لوگوں تک پہنچا دوں اور جب خط قبول کر لیا اس نے پھر اس کے اوپر حملہ کرتے ہیں سمجھے کہ میری جان جا رہی ہے اب لیکن کیا کہتے ہیں فض طور ابن کابہ رب کعبہ کے سمے کامیاب ہو یہ کہنا تھا کرنا تھا ان کے قتل کرنے کے بعد کہ عامر ابن تفیل نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ ان کے اوپر حملہ کر دو لیکن بن سلیم حملہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے کیوں؟ اس لیے کہ ان کا عامر ان کا امیر جو تھا عامر ابن مالک ابو البرا جو آسر وعدہ کر کے آیا تھا کہا کہ نہیں ہمارے امیر نے انہیں امان دیا ہم ان کے اوپر حملہ نہیں کریں گے تو اس بدبخت نے اللہ کے دشمن نے دوسرے قبیلے کو اوسیا کو اور زکوان کو ان کو اکٹھا کیا اور کہا برحان کو اور کہا کہ ان کے اوپر حملہ کرو چنانچہ ان ستروں صحابی ایک جگہ پر جمع تھے اور سینکڑوں کی تعداد میں دشمنوں نے ان کے اوپر حملہ کر دیا ان میں سے ایک صحابی بھی نہیں بچا سارے کے سارے شہید ہو گئے صرف ایک صحابی زخمی حالت میں اٹھا کر کے لائے گئے اور وہ گدوے خندک تک زندہ رہے اور دوسرے دو صحابی جو اوٹ چلانے گئے تھے دوسرے دو صحابی جو اوڑ چلانے گئے تھے ایک عام رمنیہ اور صحابی وہ جب قریب پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ میرے ساتھیوں کا یہ حشر ہوا ہے میرے ساتھی ساتھر جو تھے وہ سارے کے سارے شہید کر دیے گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک صحابی ان میں سے ایک نے کہا, کہا کہا کہ جہاں ہمارے ساتھی شریک ہوئے ہیں شہید ہوئے ہیں میں بھی ان سے آگے بڑھنا نہیں چاہتا اور کافروں کے اوپر حملہ کیا مارا اور وہیں پر مرے اور شہید کر دیے گئے حضرت امر ابنری کو پکڑ کر کے عامر ابن تفیل کے پاس لایا گیا اس بدبخت نے انہیں قیدی بنایا اور چھوڑ دیا کیوں اس لیے کہ اس کی ماں نے نظر مانی تھی ایک غلام آزاد کرنے کو اور کہا یہ ہمارے غلام لہذا ان کی یہ بال آگے کے کاٹ دیا علامت ہوتی ہے کہ یہ غلام ہے بال کار کر کے اپنی ماں کی طرف سے اس کو آزاد کر دیا اب وہ آ رہے تھے راستے میں مدینہ منورہ کے قریب ایک وادی میں ٹھہرے کہ بنو کلاب کے دو آدمی بھی وہیں پر آ کر کے وادی میں ٹھہر گئے جب وہ دونوں سو گئے دونوں سو گئے تو انہوں نے کہا کہ اچھا ہے کافروں نے ہمارے ساتھیوں کو مارا ہے نا لہذا ان کے اوپر حملہ کیا دونوں کو حملہ کیا اور قتل کر دیا حالانکہ یہ دونوں وہ تھے تھے کافر لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد ان کے پاس تھا انہیں معلوم نہیں تھا جب وہ مدینہ منورہ آئے ہیں تو آپ نے کہا قتل کر دیا حالانکہ ہم نے امان دیا تھا لہذا ان کا خوں بہا ادا کرنا چاہیے اس خون بہا ادا کرنے کے لیے آپ نے جب مال جمع کرنا شروع کیا تو بنو نذیر جو یہود تھے آپ ان کے پاس بھی گئے کیوں اس لیے کہ یہود اور مسلمانوں کا معاہدہ تھا اگر کسی کا خون بہا ادا کرنا ہوا تو ہم سارے کے ساتھ ایک ساتھ شریک ہوں گے لیکن یہودیوں نے وہاں آپ کو قتل کرنا چاہا ہے اور یہی سبب بنا ہے گدوے بنو نظیر کا ان کے اوپر حملہ کرنے کا تو عرض کرنے کا مقصد کس طریقے سے سفر کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ستر سے زائد بلکہ اسی صحابہ جو اچھے گنتے انہیں اور آپ کا دوبارہ وہ زخم جو غدوے احد میں لگا تھا دوبارہ کہاں ستر صحابہ غدوے احد میں شہید ہوئے تھے اور پھر یسی صحابہ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کی روایت ہے نمازوں میں دعائے قنوط پڑھنا شروع کر دیا یہاں سے ساتھی دعائے قنوط شروع ہوئی ہے جو آج کبھی کبھی پڑھی جاتی ایک مہینے تک آپ برابر کہتے رہے عسیہ است اللہ اوسیا کبھی اوسیا نے اللہ کے رسول اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے آپ ایک مہینے تک ان کے اوپر بد دعائیں کرتے رہے پھر اس کے بعد اللہ تعالی کی طرف سے حکم ہوا کہ اب آپ اس کو چھوڑ دیجیے اس طریقے سے ساتھیوں ہمیں آپ کو دیکھنا چاہیے کہ اسلامی تاریخ کامیابی کی طرف ہے یا کامیابی کی نہیں شہدہ کے خون سے رنگین ہے وہ کوئی بھی قوم کامیابی کی طرف نہیں بڑھنا چا... نہیں بڑھ سکتی ہے جو اپنے بہادروں اور جوانوں کو خون کا خون نہ دینا چاہے جو اپنے جہا... بہادروں اور جوانوں کو قربان نہ کرنا چاہے کامیابی اسی میں ملتی ہے کہ جہاں پر خون اپنا بہایا جائے کا شاعر کہتا ہے کہ کی... جو شخص جینا چاہتا ہے وہ مرنے کے لیے کیا ہے تیار ہو جائے جسے جینا ہے مرنے کے لیے تیار ہو جائے وہی قوم زندہ رہتی ہے جو مرنے کے لیے تیار رہتی ہے آج ہمارے یہاں جبکہ مصلحت پسندی آ گئی حکومتوں کے لحاظ سے ہے یا پبلک اس کے لحاظ سے ہے اس کا نتیجہ ہم اور آپ بھگت رہے ہیں خیر اگلی مجلس ہماری اور آپ کی غلوے بنو نظیر اور بنو خندک کی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر عمل کرنے اور اس کے مطابق اسے سیکھنے اس سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے عراب کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی محبت ڈال دے صبح نقل وم دکھ اشد اللہ الہ اللہ انت فرق و اطوب و